من قضاء وحو حدث عادم یہاں تھی جولن یعنی نبي صلی اللہ علیہ وسلم جو مقصد دعا دی کرتا ہے مولانا عشید احمد امیہ لام ادلال من قضاء من قضاء وہ حدث عادم جا جہاں کاؤ حالان کنوی وحدے کڑے غلا باس ابیہ امانہ دارا غلا باس ابیہ خوشلتا ہے شوورد قلبی نہیں مجھے شووردی صلی اللہ علیہ وسلم شوورد ہے یہاں تھی کہ یہاں تھی جولنی سرواز با ترظیم جنا تنظیم دی منا کو نواضہ کو رز غزا بان فرصت جمعہ نماز اسی میما سے ضمان ہے کہ سن رہے ہیں نبی والی کہیں یہ حد منی دام دام آمدی یہ دیتے کہ جنا جائے گا قدرت سکو نہیں نہیں کہ جامعه نے نواضہ کرے جہات کرے منا غزا ذکف یہ جابز قدرت منا کے کی سے بھی نہیں جو جی حالان اکری. پجز پجز تلوار بھی تلوار کی جہاز تلوار کی میں نے ایج مصار کر جہاد برا باغل لنا فست واضن این واضن مخی کی فیہی ابوہ لرعان ان نفذی کروا ایجا ابوہ لنہونا غبورا سروسا سروسا وقال اوم سابقو دو ہو ایک امتسی دارہ بھی بیج آنب ورہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسمی وزا نبی من الانبیاء یہاں دیو کہ نمبر دےاں باراں نفاتیلہ کمی لا تے وجیر جن مالک <سؤال> دے بزی میرا دین باپ سلسلہ راجی داد کرے چ مالک دے بزی کرے دین نے تذویج کیڑی مالک دے بزی میرا دین وہ یریدا یبنی اویرا دے تو ادی دسرے ماں پھندرا جی اولا ما یبنی بہا اولا وادی نہیں کرے داد کرے اپ سر جی بنا را دے جو اچھے داد کرے ماں اپ او خلافتن یا لار دیو کہ وہ شغل گبراہ جن مختلف جاری کرنا جناب اللہ حاد <سؤال> مراویہ <سؤال> <سؤال> <سؤال> دا دا سے طور پیدا دیم دیم اس دار سے کم دیگر ہے مخی حدیث ذکر شد دا بچہ حدیث ذکر شد بزر کے لئے دا قافر میں بخارت حدیث روانی یا مخی در شیوی ترجمہ ناکت کے حدیث اگر لیت تمریح دا سابقہ سمخ شنبی رسا مخی راڑا ٹرقونا با خروجی پل پازای واحدہ ہو ای ایوازی ترہ ہو اشاری طرح چی وازی اگر پہند سفر کے دا جائز دی اگر بلادردین جائزان بابر جاہر اور مقررہ جہاز جہاد مکرو ہی متن امام بھالے پر احمد علیہ ذکر کہی کہ شریف بیت المال کی تشین او اپا اپلا دیکھ امزور او مابسن او او دچانت تشیوات او نبید آجائز ہے امام شاہدیر احمد علیہ ذکر کہی کہ آخذ دجائلیہ صرف سلطان سیدے دے غیر سلطان سیدے دے و حاصل لما سری اتفاق لے کہ سیدہ پر مال اللہ سے ہوا سی جائز بر اتفاق بادشاہ امیر شیم کردین جہاد بانی دو پہ حیثیت مسلح دون اور معاورت حیثیت کمزور ہے و جہاد دا دا دا دا محاورت امداد زمانہ چتار صدر و اللہ خرا اسلام مبارک ان نہ گناہ کرے گا غناسا استالا و ان يحب ان يكون من مال ي في هذا الزما والجما فصدق عليه شريص زما زمانه بدی جہاں کی زما مال فجائز ہو رہی ہے مال مداد جماونت بمجاہد ترا وان كان غني فجائز غنی بھی وہ سے بہ اس سے جہاد برداشت ہے اور کے باودا جائز دے باودا ثواب جہاد, جہاد میں جہاد کے جہاد جہاز جہاز کی ایسے تملی ایسے جہاد کے لگے جہاز کے لگے ہماری تبلیغ کرے تکلیف کرے تمبی کیونکہ جی ہاں مغلو سے شویدیو سریعین ہر سریع کی وجہات دیں لیکن چیزم نے طول خلق بدی اور طول خلق دیں سرلوی انتظام در کوئی نہیں شک ولیکن لاجدو حمولتن ولاجدو ما احملوهم علی ننصر لیا نومد آس سیسوارکم دیر انتظام سیسوارکم مل فرق بین حاضر جملتیں لاجدو حمولتن ولاجدو ما احملوهم علی مرارشت احمدی بھی بہترین فرق نظر کے یو فر لاجد حمولتن لاجد حمولتن علی طریق الملكیت اینما پھر میت کی وچھ نو محمد کا بات نا ملکی ما منہم بتریق العاریہ دا ان داول قدرقیہ دا ملکیت سا دے بدرقیہ اس طرح العاریہ یعنی كل ملک بہت نے چا تھی چوی واں نشان نہ رساریتی نو دمی کے پیسے ایسا جلد داخلی ولاجدوا اماح من هموم ذاتی صارکم دیور فائے باے بدرقی ادارت من خدمات تداریت سلم موجودگی ذیہم پر لاجدوا حمولتن بنفسه لمبالگیر پکو نہ چنے بالگیر تماسشی وعلیکم ان گفتا یعنی ولاجدوا ماح بیرہم علی نو متاثمار و تامال و تسروز بینی جاری اشتلاح ہو کہ جسا ہم اگر زمان سے نشت دیم جسا نشی جبار گیمانی دا واقلا وراجد و محبن اوہم علی نومتا سی مارا دورت جبار گیمانی دا واقلا او صالی کم سید و دیمانی شکا ریی تخلق و اندی او دان تا دیواز راشم او دی شوقی او پادشی اوہم پسکتی کی فمامنشی دی پاسی زمان ورودتو اندی قاطع زفیر سبین اللہ مارا کو بڑا تم مانا جگہ دل دو سمکی دو سمکو دل دو سمہ سمک بابا جی بابا